معذت مکرم مخترم ناظرین اللہ کی فضل و کرم اس کی توفیق مبارک سلسلہ ہر جمعہ کو ہمارا چل رہا ہے جس میں ہم گلوغ المرام جو حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو تقریباً ہر مدرسے کے اندر داخل نصاب ہے اس کتاب کا جو آخری جو آخری ابواب ہیں ان ابواب کی شرح آپ کے سامنے کتاب و اور صرف صالحین کے اخبار کی روشنی میں الحمدللہ کی جا رہی ہے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ دین کی دعوت میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمارے اس چینل کو لوگوں میں زیادہ زیادہ عام کریں ان کو جوڑیں الحمدللہ یہاں سے صحیح اور منج سرب کے مطابق دین کی باتیں آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور ہمارا ساتھ دیں اور اللہ رب العامن کے ہاں اجر کمائیں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے علیہ اللہ علیہ حضی اللہ وبکر حضی اللہ حد خیر القم عمر میں کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی کو ہدایت دے دے کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے تو الحمد ہدایت چاہے کوئی غیر منسل مسلمان بن جائے یا کوئی کلمہ کو اپنا بھائی ہو اور وہ شرک کے اندر بدعت و خرافات کے اندر مبتلا ہو اس کے منہج میں انحراف ہو اور اس کے منحج میں کمی ہو تو الحمد اگر آپ کے ذریعے سے اسے ہدایت مل جائے گی صحیح راستہ مل جائے گا سرات مستقیم اسے مل جائے گی تو ان آپ کو بھی اس کا عزل ملے گا اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اسے یہ جی زوم جو آئی ہے اس کو کثرت سے لوگوں کے اندر عام کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کے اندر شریک ہوں اور آپ کو بھی اس کا عزم ملے ہمارے شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید نہ کچھ اور کہتے ہوئے میں بڑے ادب الحترام کے ساتھ ایک تو شیخ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شیخ الحمد للہ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہفتہ ہمیں دیتے ہیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں, میں اللہ تعالیٰ کے دین کا علم پہنچاتے ہیں اللہ تعالی شیخ کے فات فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان سے زیادہ استفادے کی توفیق دامین میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے اپرس کا آغاز فرمائیں جزاکم اللہ خیبر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ محد و تم بدا وک اللہ تبار کو تعلق رسول وما نهاكم فنت ہو قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حافظ اللہ دیگر اہل عل میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجام میں سے ایک باب باب من تریب الاخلاق برے اخلاق سے ترہیب کا باب ڈراوے کا باب اس کی احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور حدیث نمبر سات تک ہم اس باب کی حدیث نمبر سات تک ہم پچھلے ہفتے پہنچے تھے اور یہ حدیث ایک بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو کرتی ہے مسلمان کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانا حدیث میں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کے بلاکس اگر ایک انسان اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنائے تو اس کا کیا وبال ہے اور چونکہ پچھلی حدیث میں نفاق کے تعلق سے ایک بات تھی اس حدیث میں کفر سے متعلق ایک بات ہے جس میں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی اس کا بھی زالا ضروری ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر متفق علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے گناہ کی بات ہے شریعت سے خروج ہے وہ ہو کفر اور اس سے قطال کرنا اس سے لڑائی جھگڑا کرنا اس سے جنگ چھیڑنا یہ کفر ہے اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے یہاں پر دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک بات مسلمان کو برا کہنا فسوق کی تعریف سباب کی تعریف پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ سب اور سباب میں فرق ہے اور سب یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی ایب سے جوڑا جائے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اس کی شخصیت میں عیب پیدا ہوتا اس کو کسی برائی سے جوڑا جائے حدیث میں آیا ہے کہ کسی مسلمان کو برا کہنا یا بدترین شکل اس کی کہ اس کو گالی دینا یہ کیا ہے یہ فسق ہے اور فسوق ہے اس تعلق سے ایک بہت اہم بات شیخ ابن عفیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وفی حد الحدیث فواد المنہا وجوب احترام عرد المسلم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں علمی باتیں ہیں جن کو ہم جس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہے وجوب احترام عید المسلم کہ ایک مسلمان کی عزت کا احترام کرنا یہ واجب ہے مسلمان کی جان اس کا مال اور اس کی عزت تینوں محترم ہے کسی کو بھی ایک مسلمان نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے کہتے وجہ دلالت <سؤال> یا سب <سؤال> بہو کیسے معلوم ہوا اس کی دلیل یہ ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے گناہ ہے ظاہر بات ہے کہ گالی میں انسان تعریف نہیں کرتا ہے گالی میں کوئی نہ کوئی ایب کوئی برائی اس کے ساتھ جوڑتا ہے اس کی ذلت اسی مقصود ہوتی ہے کوئی آدمی کسی کو برا کہتا ہے گالی دیتا ہے اس کے ساتھ ایب جوڑتا ہے مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کی تجلیل ہو تو یہاں پر کہا گیا کہ وہ جھدارتی فضوک دلیل یہ ہے استدلال اس میں یہ ہے کہ اس کو گالی دینا اس کو برا کہنا یہ فضوک ہے لیکن ایک بہت اہم بات یہاں پر کہتے ہیں کہتے کہ وہ یوس تف نام دکھا ماں ادا سب بہو رد سب بھی لیکن یہاں یہ بات بھی ہے اس سے وہ حالت مستثنا ہے ایکسیپشن ہے ایک حالت ایسی ہے جو گناہ میں نہیں آتی ہے کیا کہ اگر وہ کسی کے بات کے جواب میں وہ بات کہہ رہا ہو کسی نے اس کی برائی کی ہو اس کے جواب میں وہ کسی کو برا کہہ رہا ہو تو یہ فسق نہیں ہے لکھول و انآقب تم فراقب عاقب تم بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تکلیف پہنچائے غرر پہنچائے تو تم اسی کے متل جتنا تم کو تکلیف پہنچائی گئی تھی تم بھی اس کو اتنی تکلیف پہنچا سکتے ہو یہ سورہ ہے کی آیت نمبر ایک سو چھبیس ہے اس آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے کسی کو کوئی برا کہتا ہے جواب میں اگر وہ اس کو برا کہے تو اتنا ہی کہنا جائز ہے اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو بدلہ لینا انتقام لینا اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ تکلیف اس کو پہنچائی گئی اتنا جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے اور معاف کرنا یہ افضل ہے تو تین درجے ہوئے سب سے اونچا درجہ یہ کہ انسان معاف کر دے اس سے نچلا درجہ یہ ہے کہ انتقام لے لیکن عدل کے ساتھ اور اس سے نچلا اور برا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان ظلم کرے جتنا کسی نے برائی کی تھی اس سے زیادہ برائی کر بیٹھے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ تین مراتب ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بات کی مزید وضاحت ہوتی ہے آپ نے فرمایا المستانی امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2587 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو برا بھلا کہنے والے ہماری زبان میں گالی دینے والے لیکن جیسے کہ میں نے بتایا تھا گالی بہت بدترین صورت ہوتی ہے لیکن ایک دوسرے کو برا کہنا بھی سب میں آتا ہے وہ المستانی ما قال فعال البادی دو شخص اگر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوں تو شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے فعال البادی تو گناہ جو ہے بوجھ جو ہے وہ شروعات کرنے والے پر ہے اگر وہ شروع نہیں کرتا تو یہ بھی نہیں کہتا مالم یا تد المظلوم ہاں یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ مظلوم اعتداء نہ کرے مظلوم حد پار نہ کر جائے کہ اس نے ایک بری بات کہی یہ پورا دن بھر اس کو برا کہہ رہا ہے یا پچاس باتیں اس کے بارے میں بول رہا ہے یا اتنا بول رہا ہے کہ جو واقعی یعنی اس میں وہ عیب نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے بول رہا ہے جھوٹ تومت لگا اس پر لگا رہا ہے اگر ایسا کرتا ہے تو پھر گناہ اس پر بھی ہوگا اس کا گناہ اس کے ساتھ ہے لیکن اس پر بھی گنا ہوگا تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو برا کہتا ہے اور جواب میں کوئی دوسرا آدمی اس کو برا کہتا ہے جب تک مظلوم حد پار نہ کر جائے شروعات کرنے والے پر گناہ ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جواب دینے والے پر گناہ نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے کہا کہ فعال البادی شروعات کرنے والے پر گنا ہوتا ہے اور ام, امام عنای رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں کوئی علما کے درمیان خلاف نہیں ہے لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کوئی آدمی سے نہ سمجھے کہ کوئی آدمی کوئی گندی گالی کسی کو دے دے جواب میں وہ بھی گالی اس کو دے سکتا ہے نہیں یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان جو اس نے کیا ہے وہ کرے مثلاً کسی نے کسی کی بیوی کو نوزب اللہ چھیڑ دیا اب یہ جا کے اس کی بیوی کو چھیڑے کسی نے اس کے بھائی کو مارا یہ جا کے اس کے بھائی کو مارے اس کو انتقام نہیں کہتے ہیں یہ ظلم ہے اس طرح سے انتقام نہیں دیا جاتا ہے جو جس آدمی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے آپ اس کے ساتھ برائی کریں لیکن شریعت کی حدود میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ شریعت کی حدے پار کر کے اس کے ساتھ آپ غلط کام کرنے لگ جائے کہ اگر وہ آپ کو ماں باپ کی گالی دینے لگے بھائی بہن کی گالی دینے لگے تو آپ بھی وہی کرنے لگے جو اس نے کیا ہے نہیں کیونکہ آپ شریعت کا یعنی دائرہ پار کر رہا. یہاں وہ نہیں ہے مراد یہ نہیں ہے اسی لیے ماموی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی جس کو برا کہا گیا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ جتنا جس طرح سے اس نے اس کے ساتھ برائی کی ہے برا اس کو کہا ہے اتنا ہی اس کو برا کہا ہے اس سے زیادہ جائز نہیں ہے مالم یقن اوق فن او سب بن اسلافی جب تک کہ اس کا اس کو برا کہنا جھوٹ نہ ہو کہ کوئی آدمی جس نے چوری نہیں کیا آپ اس کو تو اس نے چوری تو کبھی کی نہیں اس نے آپ کو بدتمیز کہا آپ اس کے جواب میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں چور کہیں کا تو آپ نے اس پر توہمت لگائی معلوم یقینی بن جھوٹ ہے اوقد فن جنا کسی کو کہے کوئی آدمی بد کسی عورت کو کہہ دے کوئی عورت کہا کہ او فن او سب بن لے ہی یا پھر اس کے باپ دادا کو آدمی برا کہنے لگے کہ کسی آدمی سے آپ کا کچھ اختلاف ہو گیا اس نے آپ کو کچھ بول دیا آپ بڑے بد زبان ہو مثلاً آپ سے کہہ دیا اس نے اب آپ کہتے پورا خاندان بد زبان ہے تو گھٹیا خاندان کا ہے تو موچی ہے فلانے خاندان کا ہے کچھ بھی کہہ دیا اس کو تو آپ اس کا جو معاملہ تھا اس کو آپ بڑھا کر اس کے باپ دادا اور اس کے پورے خاندان کو لے ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی غلطی کی سزا اس کے خاندان کو نہیں دے سکتے یا اس کی غلطی پر آپ اس پر توہمت نہیں لگا سکتے فمنسو اور علمباحی اور اکثر یہ ہوتا ہے عام طور سے جب آدمی دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے تو پھر کائے کی حد کون سے اصول کچھ نہیں سب آدمی بھول جاتا ہے اور جتنا غصہ ہوتا ہے اس کو انڈیل دیتا ہے اور جتنی زیادہ اذیت پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے پھر کوئی حدود کسی کو یاد نہیں رہتی اخلاقی یا شریف شریعت کی فمنسو اور اي ينتصر بيا بی ظالم احمق او او نحو ذلك کہتے ہیں کہ کسی نے آپ کو برا کہا ہے تو بدلہ لینے کی جائے صورتوں میں سے کیا ہے کیا اس سے کہیں اے ظالم اے احمق جاہل یا اے اکھڑ سخت مزاج یا اس طرح کا کوئی لفظ کہتے ہیں لانه لا يكاد احد ينفك من هذه الاوصاف کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہیں ہے جو ان اوصاف سے خالی ہو کبھی نہ کبھی وہ جہالت کرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ سختی کرتا ہے کبھی نہ کبھی وہ ظلم کرتا ہے تو اس طرح کا لفظ اس کے لیے استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے یعنی کہ آدمی اس کو سرے سے گالی دینا شروع کر دے یا اس کو ایسی بات کہے جو اس پر توہمت ہو اور جھوٹ ہو ظالم کہا چونکہ اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے ظالم کہا اور یہ جہالت کا عمل ہے احمد کہا اس کو یا اس طرح کا کوئی لفظ کہ سخت مزاج ظاہر بات گالی دے رہا تو سخت مزاجی ہے ایسا لفظ استعمال کرے جو یعنی غلط نہ ہو جھوٹ نہ ہو جو جھوٹ نہ ہو امام من نے شرح مسلم یہ بات کہی ہے اس تعلق سے حدیث میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو آدمی شروعات کرتا ہے ایک دوسرے کو برا بولنے کے معاملے میں تو اگر دونوں بھی حد پار کر جائیں تو دونوں شیطان ہیں شیتان کس کو کہتے ہیں سرکش کو شانا کے معنی سرکشی کے ہوتے ہیں عیاز ابن حمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل تو نبی اللہ رجل من قومی یشتمنی ایک روایت میں ہے یسبنی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہماری قوم ایک شخص ہے جو مجھے برا کہتا ہے سب کرتا ہے شتم کرتا ہے وہ ہوا وہ مجھ سے کمتر ہے ایک روایت میں ہے وہ نصب میں مجھ سے کم تر ہے میرا نصب علی ہے وہاں عرب میں نسب کا احتمام ہوتا تھا کہ کون کس خاندان سے آیا ہے کہا کہ نسب کے اعتبار سے مجھ سے کم ہے اور مجھ کو برا کہتا ہے مينو مينو کہا کہ میں انتقام لوں اس سے میں بھی اس کو برا کہوں فقال النبی صلی اللہ عليه وسلم المستبان شیطانانی المستبانی شی طانی دبان آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں شیتان ہوتے ہیں اور تکا دبانی اور جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں یتحت اوران الحطر عربی زبان میں کہتے ہیں باطل اور گری ہوئی باتیں کہنا گھٹیا باتیں کہنا تو جب دو لوگ ایک دوسرے کو برا کہنے پر اتر آتے ہیں تو پھر دونوں بھی اکثر حدیں پار کر جاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شریعت کی حدوں کا لحاظ رکھتے ہیں ورنہ عام طور سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جب آدمی بولنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے تو کہا کہ المستبانی شیطانانی یا تحترانی و یا ایک دوسرے کو سب و شتم کرنے والے شیطان ہوتے ہیں سرکش لوگ ہو جاتے ہیں اور یہ گری ہوئی گھٹیا باطل باتیں کہتے ہیں اور جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اور ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا الفاظ ابن حبان کے اور صحیح جامع صغیر میں شیخ البانی نے چھ ہزار سو چھانوے پر اس کو صحیح کہا ہے سکس سکس نائن سکس مج رحمۃ اللہ فرماتے ہیں من اور بربا منسبا سب میں امام البغوی نے اس کو روایت کیا ہے مجاہد رحمۃ اللہ تابعی ہیں ابن عباس کے شاگرد ہیں کہتے ہیں کہ بدترین اور بڑھا چڑھا کر سود لینا یہ ہے سود کی بدترین شکل یہ ہے برے سے برا بڑے سے بڑا سود یہ ہے کہ ایک انسان ایک بری بات کے بدلے دو دو بری باتیں ایک گالی کے بدلے دو گالیاں ہیں یہ کیا ہے یہ سود ہے تو یہ یعنی سود کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے ایک آدمی ایک کے بدلے دو لے اس, اس سے ظاہر بات ہے اس کے دل کو تسکین ملتی ہے کسی کو جب برا کہتا ہے تو انتقام کے آگ اس کی جو بھڑکی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن اس نے ایک اس کو بری بات کہی تھی ایک برا لقب دیا تھا ایک گالی دی تھی اس نے اس کے بدلے دو دو گالیاں دی تو اس میں بھی سود ہوتا ہے بلکہ کہا مین اربر رباڑ بڑ, بڑ, بڑا ہوا سود یہ ہے برے سے برا سود یہ ہے کہ ایک انسان ایک بری بات کے بدلے دو بری باتیں کہ بلکہ یہ بھی بری بات ہے کہ ایک انسان دوسرے کو برے القاب دے ایسے القاب جو جن سے اس نے توبہ کی جس کو اس نے چھوڑ چکا ہو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان پچھلی زندگی میں اس نے کچھ برائیاں کی ہوتی ہیں آپ کو اس کا پورا بائیو ڈیٹا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا کیا ہے اب وہ توبہ کر کے اب صحیح زندگی گزار رہا ہے کسی مسئلے میں آپ کا اس سے اختلاف ہوا اس نے آپ اس کے ساتھ سخت کلامی کی آپ کو برا کہا آپ کی غلطی تھی نہیں تھی جو بھی معاملہ تھا اس نے غصے میں آ کے کچھ کہہ دیا اب آپ کیا کرتے ہیں اس کی پچھلی زندگی اکھاڑنا شروع کرتے ہیں پچھلے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کرتے ہیں کہ ہاں تو پہلے تو چوری کرتا تھا تو پہلے تو زنا کار تھا تو, تو ایسا پچھلی جس سے توبہ اس نے کی ہے آپ اس کی پچھلے گناہ نکال کر اس کو آر دلا اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں یہ صحیح نہیں ہے مثال کے طور پر محمد ابن قعب کہتے ہیں قرآن کریم میں جو اللہ نے کہا ایک دوسرے کو برے برے القاب سے آر نہ دلاؤ ایک دوسرے کو برے برے لقب دے کر اس کو بےزت کرنے کی کوشش مت کرو آر دلانا کا مطلب یہ ہے کسی کو چڑھانا کہ اس کو ایسا لقب دے کر جو اس جس سے اس کو برا لگتا اس کی بےزتی ہوتی ہے اس کو اور ہونا تکلیف دینا اس کو زلیل کرنے کی کوشش کرنا کہا کہ ولاقاب برے القاب کے ذریعے سے ایک دوسرے کو آر نہ دلاؤ کہتے ہیں محمد القربی کہتے ہیں قال الرجل يكون على غیر الاسلام اراج یقون اسلامی الاول فید یا یہودی یا نصرانی یا ماجوسی وقد اسلم کہتے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر پہلے یہودی تھا نصرانی تھا مجوسی تھا پھر اسلام لے آیا اسلام لانے کے بعد کسی سے اس کا اختلاف ہوا یا کوئی اور مسئلہ ہوا اب یہ آدمی اس سے کیا کہنے لگے یہودی کہیں کا مجوسی کہیں کا نصرانی کہیں کا جب کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے پہلے وہ یہودی تھا پہلے وہ عیسائی تھا پہلے وہ کافر و مشرق تھا اب یہ جھگڑا ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ذاتی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کو کیا کہیں یہودی نسرانی جب کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اس پچھلی زندگی کو چھوڑ چکا ہے پھر بھی آپ اس کے اس کے اس پچھلے معاملے کو سامنے لا کر اس کو آر دلا ہے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اکثر گالیوں میں ایسے ہوتا ہے آدمی پچھلا پورا نکالتا ہے یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے تو اتوبی ختمبی ابو شیخ الزبہ کتاب ہے اس میں انہوں نے اس کو روایت کیا اس کی سند حاصل ہے آ, روایت نمبر دو سو چالیس پر موجود ہے. ابن, ابن عطیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو روایت کیا ہے ابن عطیہ کی تفسیر ہے تقریبا 15 جدوں میں ہے المحرر الوجیز کہتے ہیں کہ آ, ابن زید کہتے ہیں کہ اللہ نے فرما کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے آر نہ دلاؤ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے کو یوں نہ کہے اے یہودی جبکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد پچھلے دین سے آر نہ دلاؤ یا کسی کو یوں نہ کہو اے فاسق اے گنہگار جب وہ توبہ کر چکا ہے جیسے کوئی آدمی پیتی زندگی میں وہ چوری کرتا تھا یا جنا اس نے کیا ہو یا شراب پیتا تھا اب توبہ کر چکا ہے اب آپ اس سے کہیں کہ شرابی کہیں کا بہت نیک بنتا ہے ہم کو سکھاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں یا فلاں چیز مسئلہ کیسا ہے حدیث ہم کو پڑھ کے سنا رہا ہے بڑی عربی میں اور پہلے تو یہ کرتا تھا اب ایک آدمی وہ پچھلی زندگی سے توبہ کر چکا ہے لیکن آپ اس کو آر دلا ہے تو یہ تناب اس بال القاب ہے یہ صحیح نہیں ہے جس چیز سے انسان توبہ کر چکا ہو اس کو اس کے سامنے بیان کر کے اس کو ذلیل کرنا جھگڑے میں یا بغیر جھگڑے کے تو یہ چیز جائز نہیں ہے بلکہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے کہ ایک انسان دوسرے کو گالی اس طرح سے دے کہ وہ اس کو بدعتی مشرک یا اس طرح کے القاب سے نوازے یہ بھی یہ بھی بہت بچنے کی چیز ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے امام ابو سعید الدارمی کہتے ہیں ولب ایتھو امروہا شدید بدعت کا معاملہ بڑا سخت ہے ولبد ایتھو امروہا شدید بدعت کا معاملہ کوئی معمولی چیز نہیں بہت سخت معاملہ ہے المنسوب الحا سمسلم اور جس انسان پر بدعات کا معاملہ لگ جائے لقب یا اس کے اوپر بدعت اس سے جڑ جائیں مسلمانوں کے درمیان اس کا حال بہت برا ہے یعنی ایسا آدمی قابل قبول نہیں ہوتا ہے مردود ہوتا ہے فلاں تاجل بالباتی حتى تسطین بداعت کے معاملے میں جلد بازی مت کرو یعنی کسی پر بداتی کا فتویٰ داغنے سے بچو جلدی مت کرو یہاں تک کہ تمہیں واقعی یقین ہو جائے آج کل بہت عام ہے امام عدارمی نے اس کو اردو علجہ میں ذکر کیا ہے سفا نمبر ایک پر آدمی بہت جلدی کسی کے وہ تو بداتی ہے وہ تو بداتی ہے تو اس طرح سے کسی کے بارے میں فوراً حکم لگا دینا کہ یہ اہل بدات میں سے ہے یہ اچھی بات بعض اوقات ایک انسان اس کے اشتہاد میں خطا ہوتی ہے بڑے سے بڑا عالم بھی ہوتا ہے اشتہاد میں خطا کر جاتا ہے فوراً آپ کہیں کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں جب کہ وہ کتاب و سنت کی پیروی کرنے کے لیے بالکل معروف ہے کسی ایک مسئلے میں اس سے غلطی ہو گئی اسلاف میں آپ دیکھیں حدیث کے راویوں کی آپ اس تعلق سے اسماء اور اجال کی کتابیں دیکھیں بہت سارے راوی ایسے ہیں بڑے جریل قدر ہیں کسی نہ کسی مسئلے میں اس سے غلطی ہوئی ہے چھوٹے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ مشتحد ہوتے ہیں اس, اس پر, ان پر وہ حکم نہیں لگایا جاتا بدعاتی کا حکم ان پر نہیں لگایا جاتا کیونکہ اجتہاد میں انسان سے خطا ہو جائے اور وہ اجتہاد کا اہل ہو تو ایسے انسان کو غلطی کے باوجود ایک ثواب ملتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے تو یہ نہیں کہ ایک آج کا کوئی چلتا پھرتا نوجوان جو ہے بڑے بڑے علماء کے اوپر ابن تیمیہ پر کبھی شیخ البانی پر کبھی ابن حجر پر امام نوئی پر یا کبھی فلاں ابن حضم پر یا کبھی کسی اور بڑے عالم پر فوراً فتوی داغنا شروع کر دے کہ وہ تو بداتی تھے نوز باللہ اگر ایسا کیا جائے تو کوئی بچے گا نہیں وہ خود نہیں بچے گا ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی بنا پر فوراً اس کے اوپر حکم لگا دینا صحیح نہیں ہے اسی لیے شیخ الابانی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی ہے اگر کوئی عالم ہے یا کوئی انسان ہے اس سے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی سے لوگوں کو متنوع کیا جائے گا ڈرایا جائے گا خبردار کیا جائے گا یا اس سے کہا کہ دوسرا دوسرا یعنی اس سے خبردار کیا جائے گا یا اس کی غلطی سے تو کہا کہ دوسری چیز یعنی اس کی غلطی سے متنبع کیا جائے گا یعنی کہ اس سے تقزیر کرنے لگے ہیں تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات کسی بڑے آدمی سے بھی کسی علمی مسئلے میں غلطی ہو جاتی ہے کم پڑھے لکھے لوگ تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں جتنا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے آدمی میں انی اور یعنی اس کے اندر تھوڑا وقار اور ٹھہراو پیدا ہوتا ہے احتیاط پیدا ہوتا ہے کم علم جب ہوتا ہے تو آدمی میں تیزی زیادہ ہوتی ہے عمر کے حساب سے بھی اور علم کے حساب سے بھی عمر بھی کم ہوتی ہے اور جب اس کے پاس علم بھی کم ہوتا ہے تو اس میں تیزی بہت ہوتی ہے جیسے جیسے اس کا علمی وزن بڑھتا جاتا ہے تو ویسے وہ تھوڑا تھوڑا اس کی رفتار فتوی لگانے کی سست ہو جاتی ہے وہ احتیاط کرنے لگتا ہے جب دیکھتا ہے اختلافات علماء کے تو احتیاط پیدا ہوتا تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگوں پر حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے یہ بات تفصیل اس لیے میں نے کہی کیونکہ آج یہ ماحول بہت عام ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اہل بداد کو بھی اہل حق کے دائرے میں شامل کر دیں یہ بھی غلط ہے لیکن یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی اہل حق میں سے ہے آپ اس کو کسی ایک غلطی کی بنا پر اہل حق کی کے دائرے سے فہرست سے خارج کر دیں یہ دونوں بھی جو ہیں افراد اور تفریح ہے ہر ایک کا اپنا مقام ہے جو اہل علم سے پوچھ کر ہی اس کو دینا چاہیے یہ کہ آپ جج بن کر بیٹھ جائیں اہل علم موجود ہیں آپ کی ضرورت نہیں ہے اہل علم سے آپ پوچھیں آپ نہ کریں اس کو تو یہ پہلی بات تھی کہ سباب المسلمی فسوق اس کے احکام ہم نے دیکھے آئیے آگے بڑھتے ہیں وہ قطال ہو کفر مسلمان سے قطال کرنا اس سے جنگ کرنا اس سے لڑنا یہ کفر ہے حدیث میں اس کو کفر کہا گیا ہے تو کیا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان سے لڑے تو کیا ہو کافر ہو جاتا ہے یہ بہت جاننا ضروری ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں تکفیر کا مسئلہ آتا ہے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے اسی کو بنیاد بنا کر دیکھیں گے کہ بعض اوقات قرآن سنت میں کسی چیز کے لیے کسی عمل کے لیے کفر کا لفظ آتا ہے لیکن اس سے آدمی اسلام سے خارج نہیں بھی ہوتا ہے کبھی ہوتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا ہے اس لیے کہ کفر کی ایک صورت یہ ہے کہ اسلام سے خارج کر دے اور کفر کی بعض صورتیں وہ ہیں جو چھوٹا کفر ہونے کی وجہ سے اسلام میں انسان کو باقی رکھتی ہیں اگرچہ بہت بڑا گناہ گرا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس تعلق سے کیا تفصیل ہے سب سے پہلے تو اس, اس کے معنی کیا ہے کہ مسلمان سے قتال کرنا اس سے لڑنا جنگ کرنا یہ کفر ہے یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قتال اور قتل میں فرق ہوتا ہے قتال کا مطلب ہوتا ہے لڑنا قتل کا مطلب ہوتا ہے ماں ڈالنا دونوں میں فرق ہوتا ہے ضروری نہیں کہ قتال میں قتل بھی ہو دو لڑ رہے ہیں لوگ لیکن جھگڑا زندگی ہی پر ختم ہوا موت نہیں آئی کسی کو بھی تو یہ قتال تو ہوا قتل یہاں نہیں ہوا اور یہ ہو سکتا ہے کہ جھگڑا ہوا ہی نہیں ایک آدمی جا کے چپکے سے کسی کو ماں ڈالا زہر دے کر یا کسی اور ذریعے سے تو یہاں جھگڑا تو نہیں ہوا وہ سویا ہوا تھا جا کے مار, مار تو قتل الگ ہے اور قتال الگ ہے. اکثر کے نتیجے میں قتل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے شرط نہیں ہے, لازم نہیں لازم اور قتل الگ ہے علماء نے کہا کہ قتل اشد ہے قتال سے اس لیے کہ جھگڑا ہوتا ہے اس کو قتال کہا جا سکتا ہے روزے کی حدیث میں بھی قات کا لفظ آیا ہے یہ کوئی سے قتال کرے تو کہے کہ میں روزہ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل قتل کر ڈالا اس کو تو لڑنے کو قطال کہتے ہیں لیکن مار ڈالنے کو قتل کہتے ہیں شیخ ابن عثیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فقط کفر کا مطلب کیا ہے کہ جو کسی مسلمان سے قتال کریں وہ اس نے کفر کیا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کافروں والا عمل کیا اس نے کفر کیا کا مطلب یہ وہ عمل کیا جو کافر کرتے ہیں مسلمان نہیں کرتے ایسا عمل کیا لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنَ أَن يَحْمِلَ عَلَى من کا نہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو واقعی پکا مسلمان ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھائے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایک سچا پکا مسلمان جو صحیح معنوں میں مسلمان ہو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے خلاف اس کو مار ڈالنے کے لیے ہتھیار اٹھائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کس کا عمل ہے اسلام کے دشمنوں کا مسلمانوں کے دشمنوں کا عمل ہے مسلمانوں کا عمل نہیں ہے تو اس نے وہ کام کیا جو کافر کرتے ہیں کہتے ولی نبی اللہ علیہ وسلم مَن حَمَلَ فَلَيْسَ <مِنَّا> یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائیں وہ ہم میں سے نہیں وہ ہم میں سے نہیں مطلب یہ نہیں کہ اسلام سے خارج ہو گیا خارج ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو کہا کہ یہ آپ نے برات کا اعلان کیا وہ ہمارے جیسا عمل نہیں کر رہا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے آپ نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا تو کہتے ہیں کہ اس نے کافروں والا عمل کیا کیا واقعی کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے ہاں جب ایک انسان اس کو اپنے لیے حلال کر لے کوئی آدمی کسی بھی گناہ کو اور یہاں پر مسلمان کے قتل کے گناہ کو اپنے لیے حلال کر لے وہ شران اس کو جائز سمجھتا ہو ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے شیخ عبداللہ کہتے ہیں،, کہتے ہیں اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطال کرے جنگ کرے وہ آدمی بڑے کفر کا ایسے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے جو اسے اسلام سے ملت سے خارج کر دے اور اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دے اگر وہ ایسا کام اپنے لیے حلال کر لیتا ہے لیکن مثال کے تو پر کوئی آدمی شراب پی رہا ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں تو ایسا آدمی گناہگار گار ہے اگر وہ شراب پی رہا ہے کہہ میں اللہ معاف کر دے میں پیتا ہوں گنا اس سے ہو رہا ہے وہ اپنے دل میں جانتا میں غلط کام کر رہا ہوں دوسرا آدمی شراب پیتا نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ پینے میں کیا مسئلہ ہے جس کی مرضی چاہے پیے ہر انسان کو آزادی ہے جس کو پینے کا جی کرے اس کو پینا چاہیے یہ آدمی خود نہیں پیتا ہے لیکن پینے کو حرام نہیں مانتا ہے پینے کو جائز مانتا ہے اجازت لوگوں کو دیتا ہے پینا پیو اور اس کو حلال مانتا ہے شران تو ایسا آدمی کافر ہے اگرچہ وہ پیتا نہیں ہے پی کے وہ مسلمان ہے نہیں پی کے کافر ہے کیوں استحلال کے تجھ اس کو حق نہیں ہے کہ حلال اور حرام تو کسی چیز کو بنا ہے تو اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر لینا یہ کفر ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو ہاں اس کا ارتکاب گناہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز میں کفر بھی ہو سکتا ہے جسے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے مثلا تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ضروری نہیں کہ ہر چیز اس کو کفر میں داخل کر دے اسلام سے باہر کر دے کچھ کریں گے کچھ نہیں بھی کریں گے لیکن اگر کسی چیز کو حلال کر لیتا ہے تو ایسا آدمی اسلام سے باہر ہوتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اما اذا قاتل یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے آپ کے لیے حلال کر لے مسلمانوں سے قتال کرنے کو ایسا آدمی کیا ایسا آدمی کافر ہے وہ ہمیشہ کے جہنم کا حقدار ہو گیا کہتے ہیں کہ وہ اما اما قاتل ہاں مگر یہ کہ ایک انسان اپنی خواہش نفس کی بنا پر کسی مسلمان سے لڑے اور اس کے خون کو حلال نہ کرے اپنے بھی. یہ نہ سمجھے کہ اس کا خون بہانا حلال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں وہ اندر سے جانتا ہو کہ یہ جرم ہے فنگ نہ ملتا ہے ایسا آدمی چھوٹے کفر کا مرتکب ہے چھوٹے کفر کا گناہگار ہے ایسا آدمی اسلام سے خارج نہیں ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے خوارج کا عقیدہ ہے خارجی فرقہ جو تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ پہ آمادہ ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا ہے بلکہ وہ اگر اس کو ہلال کر لے اپنے لیے تب اسلام سے خارج ہوتا ہے چاہے شراب پینا ہو ذنا کرنا ہو چوری کرنا ہو اس طرح کے گناہ تو اس سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے منحت اللہ میں یہ بات انہوں نے جلد نمبر دس سفا نمبر دو سو اٹھارہ پر کہی ہے اس کی دلیل قرآن کریم سے بھی ہم کو ملتی ہے کہ اسلام سے خارج میں نہیں ہوتا اگر صرف ارتکاب کرے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صورت الخجورات آیت نمبر نو دس میں فرماتا ہے وہ امفا افتلو اصل و بے نہ ہوما جب دو مسلمانوں کے دو گروہ دو گروہ ایمان والوں کے آپس میں لڑ پڑیں آپس میں لڑ پڑیں فاصل ہو ہوما تو ان میں اصلاح کرو ان کے درمیان صلاح کرو فم بگت اہدا فقاتی اگر ان دونوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر سرکشی کرے چڑھائی کرے تو پھر اس سے لڑو اس سے کتال کرو جس نے سرکشی کی ہے بغاوت کی ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف اللہ کے دین کی طرف شریعت کی طرف لوٹ آئے فعن فصل اور اگر وہ واپس لوٹ آئے تو پھر دونوں کے درمیان عدل کے انصاف کے ذریعے سے انصاف کے عدل وصاف کے بنا پر صلاح کراؤ وہ اقست ان اللہ اور عدل و انصاف کرو اللہ تعالی عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان نلمن اخوت الف اسبین اخوی کو اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا تم دو بھائیوں کے درمیان یا بھائیوں کے درمیان صلاح کرا دو وقت تک اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے یہ صورت الحجرات کی آیت نمبر نو دس ہے اس میں آپ غور کریں کہ دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں قتال کر رہے ہیں کیا قتال کرنے سے وہ اسلام سے باہر ہو گئے نہیں کہا گیا کہ دونوں میں صلاح کرو ابھی بھی وہ مسلمان باقی ہے تبھی تو صلاح کی بات ہو رہی اگر ایک سرکشی کرے تو سرکشی کرنے والے سے جنگ کریں مسلمان یہاں تک کہ وہ واپس سدھر جائے. حق کی طرف لوٹ آئے اور صلاح کرو واپس سے یعنی لڑنے کے بعد بھی واپس لوٹ آئے تو صلاح کرو اور پھر اخیر میں کیا کہا گیا اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں شیخ ابن فیم رحمتہ فرمات اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے دو آپس میں جنگ کرنے والے گروہوں کو آپس میں بھائی کہا لفا دکھو بینا اس گروہ سے جو دونوں کے درمیان سلاح کر رہی ہے بھائی جو جھگڑے میں شریک ہی نہیں ہوئے ان کا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں کے دونوں لڑنے میں شریک ہیں تو ان دونوں کو ان کا بھائی قرار دیا گیا جو جنگ میں سرے سے شریک نہیں ہے پدلحادہ على أن كفر لا يخرج عن کہتے اس میں اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ آپس میں جنگ کرنا اگرچہ کفر ہے لیکن ایسا کفر نہیں ہے جس سے ایک مسلمان اسلام سے باہر ہو جائے یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے بعض حدیثوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کفر کی اس سے بہت سارے لوگ لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں بھائی ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوتی ہے فلاں یہ اسلام سے خارج ہے نکاح ختم ہو گیا ان کا جائیداد میں حصہ اس کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے ہیں. تکفیر کا مسئلہ ایک بہت بڑا سردرد ہے اس دور کا اور ہمیشہ سے خارجیوں کی خاص علامات میں سے کہ وہ لوگوں کو کافر قرار دینے میں بڑی جلدی کرتے ہیں اور ادھورے علم کے ساتھ میں اور چھوٹی باتوں پر بھی لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتے بعض اوقات تو یہ نہیں ہونا چاہیے ایک انسان کو لوگوں کو کفر سے نکالنے کی فکر کرنا چاہیے کفر میں دھکیلنے کی نہیں ہاں اگر سمجھانے کے باوجود علم کے باوجود اگر کوئی آدمی کفر میں واقع ہوتا ہے تو زبردستی ہم اس کو اس کو مسلمان قرار نہیں دیں گے لیکن یہ کہ کوئی آدمی مسلمان ہے آپ اپنی جہالت کی بنا پر اس کو کافر قرار دیں یہ صحیح نہیں ہے پورے علم کے ساتھ اگر کسی انسان کو معلوم ہو کہ وہ کافر ہے تو کافر ہے مرتد ہو گیا کوئی آدمی لیکن کوئی آدمی اگر نہیں ہے ایسا تو زبردستی اس کو مسلمان کی بجائے کافر قرار دینا اچھی بات نہیں ہے تو یہ بات جو دو گروہوں کے بارے میں ابن وقیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں لڑنے کے باوجود مسلمان باقی ہے اور ان کو مسلمانوں کا بھائی قرار دیا گیا تو اسلامی اخوت باقی ہے اسلامی اخوت بھائی چارہ باقی ہے اگر کافر ہوتے تو مسلمانوں کے بھائی نہیں ہے جہاں تک قتال کا تعلق تھا ہم نے اس کے بارے میں دیکھا قتل کا معاملہ اس سے ہے کیا اس میں آدمی کافر ہو جاتا ہے شیخ ابن عطیمی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں القتل اشد من القتال کسی مسلمان کو قتل مار ڈالنا قتل کرنا مرڈر جس کو آپ کہیں کسی کو مار ڈالنا یہ لڑنے سے بھی زیادہ سخت ہے اس لئے کہ اس میں جان ختم ہو جاتی ہے اس میں ضروری نہیں جان ختم ہو ماں دا کلا اخروج و بہل انسان ایمان لیکن اس کے باوجود قتل کے نتیجے میں بھی قتل کرنے والا اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے مجرد قتل کردے کوئی آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے چاہے وہ غلطی سے قتل کیا ہو جان بوجھ کے قتل کیا ہو اگرچہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی وعید ہم اخیر میں دیکھیں گے لیکن اس سے بھی آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یعنی میں اس لیے بھی تفصیل دیکھنا ہے کہ بہت سارے جاہل اور بادشیا بھی مسلمانوں کی صحابہ کی بعض آپس کی اختلافات اور جنگوں کے نتیجے میں ان دونوں کو جو ہے یعنی گمراہ قرار دیتے ہیں خواہش کے بارے میں تو معروف ہے اور بہت سارے آج کے دور کے ذہنی طور پر جن میں خارجیت پائی جاتی ہے اور صحابہ سے بوز ہے یہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں ان کے آپس کی جنگوں کی وجہ سے تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کے ایمان پر ان کے دین پر کوئی حرف اس سے نہیں آتا ہے وہ ان کی اشتہاری غلطی تھی جو بھی اختلافات ان میں ہوئے تو ان میں غلطی پر ہونے والا بھی اللہ کے نزدیک ایک عجر کا مستحق ہوتا ہے تو ان کی جنگیں اس طرح سے خواہش پرستی کی بنیاد پر نہیں تھی جیسے آج ہماری ہوتی ہے تو دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے تو یہ بات سمجھنے سے کوئی آدمی دوسروں کو سمجھا سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم القصاص فی القتل اے مانوالو قتل مقتول کے سلسلے میں تمہارے لئے قصاص لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے یعنی کسی کو قتل کیا گیا ہو تو اس کا بدلہ لیا جائے یعنی قانونی طور پر حکومت بدلہ دلائے گی کیسے الحر بالحر والعبد بالعبد والانسہ بالانسہ آزاد کے بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت یعنی جس نے قتل کیا ہے اگر وہ آدمی ہے تو اپنے بدلے اپنے قبیلے کی عورت کو نہیں دے سکتا آزاد ہے تو اپنے بدلے غلام کو نہیں دے سکتا کہ میرے بدلے اس کو قتل کرو نہیں جس نے قتل کیا ہے اسی کو قتل اس کے بدلے میں کیا جائے گا فمن اف لہو بل اخیشن فتبہ معروف ہی و ادا ان احسان یہاں پر یہ بتایا گیا کہ قاتل سے قصاص لیا جائے گا یعنی اگر کسی انسان نے کسی کو قتل کیا ہے اسلامی قانون یہ ہے کہ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں سزا کے طور پر حکومت قتل کرے گی قتل کی سزا اس کو ملے گی جان کے بدلے جان یہ آدمی اپنے طور پر نہیں کر سکتا ہے حکومت کی سطح پر قانونی سطح پر قاضی کے فیصلے کے تحت یہ ہوگا کہ قاتل کی سزا یعنی قتل کی سزا قاتل کو دی جائے گی مقتول کا قصاص لیا جائے گا لیکن اس میں اور دو صورتیں بچ جاتی ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول کے گھر والے کہیں کہ ٹھیک ہے اس کو قتل مت کرو لیکن اس کے بدلے ہم کو دیت چاہیے اس کے بدلے ہم کو بھرپائی چاہیے مال کی صورت میں اگر وہ اس پر راضی ہو جائیں مقتول کے گھر والے جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے گھر والے تب بھی چلے گا اس کی جان تو واپس آنے والی نہیں اس کو قتل کر کے تو پھر ایسی صورت میں اگر واقعی وہ محتاج بھی ہیں تو زیادہ اچھا آپشن ان کے لیے ہے کہ اس کے بدلے میں دیت لے لیں مال لے لیں جو شریعت نے مقرر کیا ہے اگر یہ بھی نہیں ہے وہ بھی خود مالدار لوگ ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ آدمی سماج کے لیے اچھا اگر تھی غصے میں آ کے اس نے قتل کر دیا لیکن اس کی سماج کو ضرورت ہے اور غلطی جذبات میں آ کے ہو گئی اس سے تو یہ معاف بھی کر سکتے ہیں اس کو تو تین مرحلے ہوئے ہیں تین آپشن میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو قصاص میں قتل کیا جائے دوسرا یہ کہ اس سے یعنی دیت لی جائے, مال لیا جائے جو گھر والوں کو دیا جائے گا اور تیسری صورت یہ کہ گھر والے اپنی طرف سے معاف کر دیں مقتول کے گھر والے معاف کر دیں تینوں صورتیں جائز ہیں تو اللہ تعالی نے فرما فمن اوفی الحمن عقی شعین فتبہ امبل معروف ہی و احسان لیکن اگر یعنی فمن اف المین عقی شعی اگر اس جس کا قتل کیا گیا ہے جو اس کا بھائی تھا اس کے معاملے میں اس کو معاف کر دیا جائے یعنی قصاص نہ لیا جائے بلکہ دیت لی جائے فتبہ امبل معروف تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ معروف طریقے کی پیروی کریں یہ نہیں کہ ظلم کر بیٹھے اس کے اوپر بلکہ معروف طریقے کو اپنائیں اپنا حق لینے میں اور وہ ادا ان احسان اور جس نے قتل کیا تھا اس کو چاہیے کہ وہ بھلے طریقے سے جو ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا کر دے ہیں دیت ادا کر دے ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے لیکن یہاں پر جو استدلال ہے شیخبن وفیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو شیخ ابن شیخبن فرماتے ہیں فجاطل يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ بِذَلِكَ مِنَ <الْإِيمان> اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مقتول کو قاتل کا بھائی قرار دیا کہ اگر اس کے بھائی کا جو معاملہ ہے اس کے کے بھائی جو ہے معاملے میں درگزر سے کی جائے یعنی قاتل کے بھائی کے معاملے میں قاتل سے درگزر کی جائے یعنی جس کو قتل کیا اس کا کون ہے قاتل کا بھائی تھا ہو تو اللہ نے ابھی بھی اس کو بھائی باقی رکھا اس سے معلوم ہے کہ اب وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے تو مسلمان کا قتل کر کے بھی مسلمان اسلام سے باہر نہیں ہوا فجا المقت الخل المان یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس قتل سے بھی وہ مسلمان اسلام سے باہر نہیں ہوا لیکن کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے معمولی چیز نہیں ہے یہ باتیں اس لیے نہیں بتائی جا رہی ہیں کہ کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے چلو قتل سے اسلام سے باہر تو نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سخت بات ہے یہ بات اس لیے بتائی جا رہی کہ کوئی آدمی کسی قاتل کو کافر قرار نہ دے مردت قرار نہ دے اسلام سے باہر نہ کر دے اس کو اور خصوصاً اسلاف کی جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں قاتل کو اسلام سے باہر نہ کر دیا جائے جس میں بڑی بڑی شخصیات بھی ہیں آپس میں مسلمانوں میں جنگیں بھی ہوئی اسلام کی تاریخ میں تو ایسا ناؤں کی جہالت میں آ کے ان دلائل کو لے کے وہ قطالحقفر کو بنیاد بنا اسلاح کو کافر قرار دینا شروع کرتے ہیں لوگ یہ پہلو بھی اس کا ہے لیکن یہ بھی پہلو ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ خواہش نفس کی بنا پر کوئی مسلمان کسی مسلمان کا قتل کرے کیا سزا اس کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورت النساء آیت نمبر ترانوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن ومن يقتل جو کوئی شخص کسی ایمان والے کو جانتے بوجھتے سوچ سمجھ کے تعمد کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ قتل کر ڈالے مار ڈالے فزا اہو جہنم خالدن فیح اس کی جزا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا خالدن کی تفسیر ہم آگے دیکھیں وغضب اللہ علیہ و لانا اور اللہ کا غصہ اس پر ہوگا اور اللہ کی لانت اس پر ہے وہ آد اللہ اویما اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کے لیے بہت بھیانت اور بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے جو جانتے بوجھتے کسی مسلمان کو مار ڈالے اس کی جزا جہاں نم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اللہ کا غصہ اس پر ہے اللہ کی لانت اس پر ہے اور دردناک عذاب اس کے لیے پانچ باتیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہاں پر خالدنفیہ کے ذمن علماء نے کہا شیخ ابن نے اور دیگر علماء نے کہا کہ خلود ہمیشگی کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی ایک لمبے زمانے کے لیے بھی آتا ہے جو ہمیشگی پر دلالت نہیں کرتا ہے لمبے زمانے میں اپنے بارے میں بکتا ہے. اس زمانے سے میں کر رہا ہوں زندگی بھر وہ ایسا کرتا رہا ہوں. تو بعض اوقات کثرت کے اوپر بھی ہمیشگی کا اطلاق ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ رہے گا کبھی نکلے گا نہیں کیونکہ باقی دلیلیں بتا رہی کہ وہ نکلے گا لیکن یہاں جو کہا گیا کہ خالدنفیہ ہمیشہ اس میں رہے گا تو یہ لمبے زمانے تک رہے گا اور اگر اس نے حلال اپنے آپ کو کر لیا تھا مسلمانوں کا قتل کرنا حلال تھا اس کے نزدیک تو پھر تو واقعی وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا خالدین اب ابدا اس کے لیے آتا ہے تو ابد کا جو لفظ آتا ہے خالدین خالدین افیہ اب دونوں جمع ہو جائیں تو عموماً یہ حمیشگی کے لیے آتا ہے الا یہ کہ کوئی دلیل اس کے لیے ہو کہ وہ نکلے گا تو یہاں پر یہ بات اس آئے سے معلوم ہوئی کہ کوئی معمولی گنا نہیں ہے مسلمان کا قتل کرنا لیکن یہاں پر کیا کہا گیا وَمَن تعمد کے ساتھ عمدن دل کے پختہ ارادے کے ساتھ سوچ سمجھ کر غلطی سے نہیں جذبات میں آ کے نہیں اس نے سوچ سمجھ کے کیا جانتے بوجھتے ایسے انسان کے لیے بہت بڑی وعید ہے لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا کیوں کیونکہ اللہ کے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا سنن ابی میں کسی مومن کا جانتے بوجھتے قتل کر ڈالے ایسے انسان کو مقتول کے اولیا کے حوالے کیا جائے گا فیصلے کے لیے یعنی کہ تم جو کرنا کرو نہیں وہ قانون کی حراست میں رہے گا لیکن ان کے اوپر فیصلہ مبنی ہوگا وہ جو چاہے فیصلہ کریں معاف کریں یا سزا قسط لیں دوف یا الا اولیا ان شا قتل انشا اخدیا اگر وہ چاہیں تو اس کو قتل کریں یعنی چاہیں تو اس کو اختیار کریں کہ ہم کو قصاص چاہیے اور اگر چاہیں تو وہ دیت لیں تو یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایسا انسان اس کا قتل اور دیت دونوں ممکن ہے دیت لینے سے وہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوا اگر مرتد ہوا ہوتا تو مرتد کی سزا قتل ہے اس کو زندگی نہیں ملتی اس کو یاد رکھیں کہ اگر وہ مرتد ہوتا قتل کی وجہ سے اگر وہ اسلام سے خارج ہوتا تو اسلام سے جو آدمی خارج ہو جائے اس کی سزا کیا ہے اسلام میں قتل ہے تو اس کو زندگی کیسے مل رہی جب کہ وہ مسلمان نہیں رہا مرتد ہو گیا مرتد نہیں ہوا وہ مسلمان باقی ہے یہی وجہ ہے کہ ایک آپشن اس کا اگر قتل کا ہے تو دوسرا آپشن دوسرا آپشن اس کے لیے بیت کا بھی ہے کہ وہ اپنے جان بچانے کے لیے مال دے اگر مقتول کے گھر والے وارث اس کے اولیا اس کا مطالبہ کرتے ہیں سنن ابھی داود میں یہ حدیث, موجود ہے. حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو پر اور یہ حدیث حسن صحیح ہے قابل اعتماد حدیث ہے ایک بہت پیاری بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کی ضمن میں فرماتے ہیں تحقیق فی ان فلمس التی صلاف حقوق تحقیق اس معاملے میں یہ ہے اس مسئلے میں یہ ہے کہ قتل کا معاملہ قتل جو ہے تین حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں قتل کے معاملے میں تین حقوق جڑے ہوئے ہیں تین لوگوں کا حق اس میں ہے حق اللہ وحق حق وحق للولی ایک اللہ کا حق ہے ایک مقتول کا مقتول جس کو قتل کیا گیا ایک مقتول کا حق ہے دوسرا اور تیسرا ولی کا حق یعنی جس کے رشتہ دار ہیں مقتول کے رشتہ دار ان کو ولی کہیں اللہ کا حق مقتول کا حق اور اس کے وارثوں کا یا ولی کا حق فَإِذَا سَلَّمَ الْقَاتِلُ نَفْسَهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا إِلَى الولی اگر ایک قاتل قتل کرنے کے بعد جانتے بوشتے قتل کیا اس نے اپنے آپ کو حوالے کرے۔ رضامندی کے ساتھ یعنی کہ بھاگ رہا تھا اور پکڑ گلا اس کو رضامندی کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کریں اپنے اختیار سے ولی کے کہ آپ لوگ جو فیصلہ کریں میں راضی ہوں اس سے اگر قتل تو قتل میرے گناہ کے بدلے میں اگر اپنے آپ کو اس طرح سے حوالے کرے ندمن علی ما فعل اپنے کیے پر پشتاتے ہوئے ندامت کے ساتھ وہ خوف من وہ تو بتن نسوہا اللہ سے ڈرتے ہوئے اور سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو حوالے کر دے مقتول کے اولیا کے حق اللہ, بالتوبہ. اللہ کا حق ثاقت ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے سے جب توبہ کی تو اللہ کا گناہ نہیں رہا وہ حق الولی بال استفای اول سلی اول اور ولی کا حق بھی ساقت ہو جاتا ہے چاہے تو ولی یعنی قصاص لے لیں یا پھر یہ کہ جو دیت دینا ہے وہ دے دیں یا پھر وہ معاف کر دیں صلاح ہو جائے یا قصاص لیا جائے یا پھر معاف کر دیا جائے یعنی ولی راضی ہو جائے کسی ایک چیز پر وَبَقِيَ حَقُّ الْمَقْتُولِ يُعَوِّضُهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ عَبْدِهِ اَتَّائِبِ الْمُحْسِنِ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس مقتول کو قیامت کے دن اس کے بدلے اپنی طرف سے کچھ دے دے گا اس بندے کی طرف سے خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جس نے توبہ کی تھی توبہ کی تھی تو گناہ نہیں رہا اس کے اوپر لیکن چونکہ قتل تو کیا ہے تو کیا مجھ کو قتل کیا میرا کیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو دے گا اس قاتل کو سزا نہیں ہوگی وہ یوس لکھو بے نہ ہو وہ ہو اور اللہ تعالی ان دونوں کے درمیان صلاح کرا دے گا فلا یا بطول حق و حاد و بطول کہتے ہیں کہ اس مقتول کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا اور اس توبہ کرنے والے کی توبہ بھی ضائع نہیں ہوگی توبہ کر کے پھر سزا مل رہی ہے تو توبہ کیوں کی توبہ کی اس کا فائدہ اس کو ہوگا اس کی توبہ ضائع نہیں ہوگی اور اس کا حق بھی ضائع نہیں ہوگا کیونکہ اللہ اپنی طرف سے اس کو دے گا مزید اس کی دلیل اگر الجوا الدواء دوافی میں و ودوا مشہور کتاب ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عمدہ کتاب ہے گناہ سے متعلق اور شریعت کے حکام اور اس میں صداوں سے متعلق ہے نمبر ایک سو 146 پر انہوں نے بات کہی ہے تو مزید اس کی اگر دلیل ہم جاننا چاہیں تو 99 قتل کرنے والے کا کیا ہوا 99 قتل کی تو ان کا حق تو باقی تھا نا پھر رحمت کے فرشتے کیسے لے گئے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے معاف کر سکتا ہے تو اور جس کو جس کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے عطا بھی کر سکتا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ مسئلہ دو مسئلے ہم نے آج دیکھے ایک مسئلہ تو یہ کہ مسلمان کو گالی دینا یا اس کو برا کہنا یہ گناہ ہے ایسا برا کہنا جس سے اس کی بےزتی ہوتی ہو اس کو برے القاب دینا بری بات اس کے بارے میں کہنا یہ یعنی بری بات ہے یہ گنا ہے اور اس آدمی کے لیے جائز ہے جس کو کسی نے برا کہا جوابی طور پر وہ کہہ سکتا ہے لیکن اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ برائی ہوئی ہے اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے وہ نہیں کر سکتا ہے اور یہ بہتر یہی ہے کہ وہ معاف کر دے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو گنا اس پر ہوتا ہے جس نے شروعات کی تھی دوسرا مسئلہ ہم نے دیکھا کہ مسلمان سے قطال کرنا کفر ہے اگر اس کو حلال مانتے ہوئے مسلمان کے خون کو اپنے لیے حلال کر لیا آدمی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اپنے لیے اس کو استحلال اس کا کرتا ہے حلال مانتے ہوئے اس کو قتل کرتا ہے یا قتال اس سے کرتا ہے ایسا آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کرتا ہے اگر خواہش نفس کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک گناہگار ہے بلا شبہ اس کا عمل کفر ہے یہ بھی نہیں کہیں گے ہم کہ وہ کفر نہیں کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا کفر ہے ہم کہیں کفر نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ گستاخی بے ادبی اور غلطی ہے ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے اس کو ہم بھی باقی رکھیں گے لیکن کفر چونکہ دو طرح کا ہوتا ہے اسلام سے خارج کرنے والا بڑا کفر یا اسلام سے خارج نہیں کرنے والا چھوٹا کفر تو ہم اس کو چھوٹے کفر پر محمول کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اتنی ساری دلیلیں قرآن سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں قتال کرنے والوں کے درمیان سلاح کرانے کی بات کہی اور کہا یہ بھائی آپس میں تو جب وہ مسلمان ایمان والے اور آپس کے بھائی باقی رہے قتال کے باوجود تو معلومہ کہ کفر تو ہے لیکن کفر وہ نہیں ہے جو اسلام سے خارج کرتے ہیں اور اسی کے ذمن میں ہم نے دیکھا کہ اس سے بڑی اور سخت بات یہ کہ مسلمان کو ایک آدمی مار ہی ڈالے کیونکہ کتال کا نتیجہ قتل ہوتا ہے عموماً لیکن اکثر نہیں ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ممکن ہے قتل ہو تو نتیجہ تو ملا تو قتل کرنا اور زیادہ سخت ہوا لیکن قتل اگر کوئی آمدن کر دیتا ہے تب بھی شریعت میں اس کے لیے تین چیزیں ہیں یا تو اس کا قساس لیا جائے گا مقتول کا یا پھر دیت لی دی جائے گی یا پھر اس کے وارث یا اس کے اولیا اس کو معاف ہی کرتے ہیں تو اگر وہ مرتد ہوتا تو اس کو قتل کیا جاتا ارتداد کی سزا میں لیکن جب اس کو قتل نہیں کیا جا رہا ہے اور دیت دے کر چھوڑ دیا جا رہا ہے یا معافی بھی ہو سکتی ہے اس کی تو ایسی صورت میں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہے اس کو مرتد نہیں مانا جائے گا تو یہ چیزیں آج کے درس میں ہم نے سیکھی میں نئی حدیث اگلی شروع کرنے کی بجائے اسی پر ختم کرنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں تاکہ اگلے درس میں ہم نئے سرے سے حدیث کو شروع کریں اور انشاء اللہ مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے ایک بہت اہم حدیث ہے جو گمان سے متعلق ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اس حدیث میں ہم نے دیکھا قول اور عمل یعنی گالی دینا زبان سے بولنا اور اسی طرح سے لڑنا اگلے درس میں ہم دل سے کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنا بدگمانی کرنا اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور قرآن سنت کا گہرا علم ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق دہ فرمائے اکو اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائخردہ فرمائے بڑی قیمتی باتیں اس سب کے کی شرح میں آپ نے فرمائی ہیں جو علمی اور منہجی باتیں ہیں مسل کے صرف کے عین مطابق ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العامن ہم سب کے عقیدے کی اور منحج کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلف سارم کے عقیدے اور محض پر قائم رکھے اور اللہ رب العامن شیخ محترم کے حفاظ فرمائے میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کثرت سے ہمارے اس پروگرام کو عام کریں تاکہ زیادہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں عوام کو علماء سے جوڑا جائے اور جو راسکین علم ہیں ان سے باقاعدہ علم حاصل کیا جائے اور منہج کو درست کیا جائے کیونکہ نوجوانوں کے اندر بہت زیادہ خامیاں ہیں کمیاں ہیں جذبات ہیں اور وہ حکمتیں اور جو معاملہ فہمی ہونی چاہیے وہ ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں ہے اس لیے علماء جو اپنا وقت اور زندگی کا بڑا حصہ اللہ کے دین کے کی حاصل کرنے میں گزارتے ہیں ان کے ساتھ جڑ کر کے رہنے میں ہی ہمارے لیے سب کے لیے اضافے ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پرغرام کو زیادہ ادا لوگوں کے اندر عام کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اگر کسی کو ہدایت دے دے گا تو یہ آپ کے لیے بھی اس پر بہت ہی عزر ملے گا تو اللہ ہمارے شیخ محترم کی آفاظ فرمائے اور ان تمام قیمتی باتوں کو اللہ تعالیٰ شیخ کی میدان میں دے دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کے توفیقام ابلا عالمین جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته